یا یادینا من کو القم تتقون آیت کریمہ کا آغاز ایک بہت ہی سختی اور شدت والے اس کے ساتھ ہوا ہے حتمی اور قطعی طور پر ایک فریضے کا ذکر کیا گیا ہے اے ایمان والو خبردار کوتبہر وسیان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو پہچان لو اور مان لو اس کے بعد تین امور کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہے کما کوتیب عید اللہ ددینہ میں انخب صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے قبل تمام امتوں اور تمام قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے دوسرا جو رحمت کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ اللہ تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اور جو روزے کی فرضیت میں ایک مقصد پنہاں ہے اسے تم حاصل کر سکو اور تیسری بات ایام ادا یہ چند گنتی کے دن تو ہیں بہت زیادہ سختی نہیں ہے بلکہ چند دن ہیں جو تم نے روزے کے ساتھ گزارنے ان دنوں کے تعلق سے ہماری پوری مدد تمہارے شامل حال رہے گی بسلسلطِ بس شیاطین شیطانوں کو مقید کر دیا جائے گا انہیں سنگلات میں جکڑ کر باندھ دیا جائے گا تاکہ تمہارے اس تقوی کے راستے کو وہ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کی جگہ ملائکہ کو پھیلا دیا جائے گا جن کی تمنا جن کی خواہش اور جن کی دعائیں یہ ہوگی کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر اے خیر کے طالب اور آگے بڑھو اور کوشش کرو تم بہت ہی لائق تحسین ہو اور تمہاری کوشش بہت ہی عمدہ ہے شاباش آگے بڑھتے جب بیا باغی شر اقصر اور اے شر کے طالب اب تو بات آ جاؤ اب تو شرم و حیا کے دامن کو تھام لو کیونکہ اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم ہونے والا ہر خیر و برکت سے محروم فطحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بغلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ بھی ایک ترغیب کا پہلو ہے تاکہ اور عبادت کا شوق پیدا ہو کہ جنت پوری طرح کھلی ہوئی ہے اور جہنم بالکل بند ہے یہ سوچ بھی انسان کے اندر عمل کا شوق پیدا کرتی ہے تو اللہ رب العزت نصاہد کریمہ میں روزے کی فرضیت حتمیت اور قطعیت کو ذکر کرنے کے بعد اپنے بندوں پر پیار شفقت اور محبت کو اسلوب کھول دیا جس کی سب سے بڑی حقیقت لا اللہ تقون ہے کہ تم اس عمل کے ذریعے تقوا کمانے میں کامیاب ہو جاؤ گے متغیر پرہیزگار بن جاؤ گے یہ ماہ مبارک تمہیں عطا کیا گیا ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے یہ تقوا جو ہے یہ بقایا سے ماخوذ ہے جس میں بچاؤ کا معنی ہے تمہیں بچانے کے لیے موت کے بعد عذاب قبر سے بچانے کے لیے یوم الحشر کی سختیوں سے بچانے کے لیے شراط کی تکلیفوں اور ناکامیوں سے بچانے کے لیے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے لعلکم رقم تاکہ تم بچ سکو ہاں اس کے لیے تمہیں دنیا میں بچاؤ کا پہلو اپنانا پڑے گا شرک سے بچنا پڑے گا اور توحید کو بنانا پڑے گا بدل سے بچنا پڑے گا اور پوری طرح سنت کا رنگ اپنے اوپر قائم کرنا پڑے گا ایسے ہر کام سے بچنا پڑے گا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشیت اور نافرمانی پر قائم ہے اس معنی اسمان بنبی اسلام کی حدیث بھی ہے السلام و کہ جنت عہد مد القتال روزہ ایک ڈھال ہے جیسے میدان جہاد میں آپ کے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشمن کے وار سے اسی طرح جو دنیا میں شیطان کے وار ہیں ان سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھال تم سب کے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے تاکہ تم شیطان کے چوکوں سے بچ سکو جو اس کے بار ہیں ان سے بچاؤ حاصل کر سکو اور تاکہ تم پوری طرح ایک تحفظ اور آفیت کی فضا میں آ سکو لال تم تک تک تاکہ تم بتقی بن جاؤ کچھ بچاؤ تم نے دنیا میں اختیار کرنے ہیں اور نتیجے کے طور پہ اللہ رب العزت تمہیں اگلے جہاں کے سفر میں بچاؤ ہی بچاؤ عطا فرما دے گا جو تمہاری عفیت کا سامان بنے گا تقوع کے لیے ہی ہر قسم کے خیر و برکت ہے بلعاقی مطلب تقوع ہر کام کے انجام کی بہتری تقوا پر قائم جو بھی کام آپ کرنا چاہیں اس کی کامیابی اور اس کا اچھا انجام تقوا ہی پر قائم متقی کیسے بننا ہے ایک مقام ہم پڑھتے ہیں جس میں حصول تقوا کے اسباب مذکور ہیں بسار ہو علا مغفرت علم رب کمب جنت عل ارض و حسماوات اور لبکو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اپنے گناہوں کو بخشوانے کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کا عرض جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے اور للمتقین جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے یہ تقوی کی برکت اور تقوی کا فائدہ یہ عظیم و شان نعمت متقین ہی کا اثاثہ ہے متقین کون ہے اللہ دینج الفقون نفصر راح عباد الراہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں آسانی ہو یا تنگی ہو مشکل ہو یا راحت ہو آسودگی ہو جو تنگی یا عیش ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں کم ہو زیادہ ہو اصل چیز خرچ کرنے والے کا اخلاص ہے اور یہ تنوع کی پہچان کی ایک علامت اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ ماہ سیان خرچ کرنے کا مہینہ ہے پیارے پی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کے رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے روزانہ آپ کے جو معمولات کی ترتیب یہ تھی روزہ ہوتا پھر روزہ اشزار ہوتا نمازوں کی ادائیگی ہوتی عشاء کے بعد ترابی کا اہتمام ہوتا پھر جبریل امین کی آمد ہوتی رات بھر قرآن کا دور چلتا اور جغریل جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خزانے کھول دیتے اور آپ کے خرچ کی رفتار جو ہے وہ آندھی کی رفتار سے زیادہ ہوتی یہ روزہ اور تلاوت قرآن اور صدقہ اور انفاق یہ بھرپور تقویٰ ہے متعدی وہ ہیں جو آسانی اور تنگی ہر حال انہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں بلقادین الغض اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں غصہ اگر آئے بھی تو ان میں برداشت کا مادہ ہوتا ہے اور غصے کو پی جانے کی خوبی ہوتی ہے جو کہ روزے کی حالت میں ایک بہت ہی ضروری امر ہے نبی اسلام کی حدیث ہے خان یوم و سوم عہد کو بلا جس دن آپ کا روزہ ہو اس دن چیخنے اور چلانے سے گریز کرو جھگڑا کرنے سے گریز کرو اور اگر کوئی بندہ آپ سے جھگڑا کرے حتیٰ کہ آپ کو گالی دے دے تو آپ صبر کا مظاہرہ کرے غصے کو پی جاؤ اور یہ بات کہہ کر خاموش ہو جاؤ کہ ان نمرون انسائمن کہ بھائی میرا روزہ ہے القاط عبید القیض غصے کو پینے والے ہیں اور اسماہی سیام کو غصے کے تعلق سے ایک اچھی تربیت گاہ تصور کرتے ہیں مسلسل ایک مہینہ غصے کو کی جانے کا عمل ان کی زندگیوں میں اس حوالے سے بہتری اور تبدیلی قائم کر سکتا ہے ایک شخص نے علی اللہ سے عرض کیا کہ آؤں سے بھی مجھے وسیعت کیجیے رما کہ لا مطلب غصہ نہ کرو عرض کیے اور وسیحت کیجیے فرمایا کہ لا مطلب غصہ نہ کرو عرض کیے اور وسیحت کیجیے فرمایا کہ لا مطلب غصہ نہ کرو کیونکہ غصہ جو ہے وہ بہت حد تک شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اور پھر شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے القاطین الغیز یہ متقین کی علامت ہے کہ غصے کو پی جانے والے ہیں بلافین آئند الناس اور لوگوں کی لفزشوں کو معاف کرنے والے ہیں کوئی آپ کا قصور کر ڈالے تو اسے دل میں رکھنے کی بجائے معاف کر دینے کے عمل کو اپنا لیجیے بہت بڑا یہ موجب عظر ایک عمل ہے کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت اپنا لے جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں ان میں سے کوئی فعل اپنا لے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے بہت ہی راضی ہوتا ہے یہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ مع عفو تو حب الف افاف انی اے اللہ تو عفو ہے معاف کرنے والا ہے اور تجھے معافی پسند ہے تو مجھے بھی معاف کر دے اللہ تعالی اپنے بندے کی اس توبہ کی درخواست کو قبول کر دے اور وہ بندہ اگر خود بھی لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو اس کی پھر یہ دعا اور یہ درخواست اور تمنا مزید قبولیت کو قریب کر دے گی کہ میرا بندہ بھی لوگوں کو معاف کرنے والا ہے میری صفت کو اپنانے والا ہے تو میں بھی اس کو معاف کر دوں حب المحسین اللہ رب العزت محسنین سے محبت کرتا ہے محسن کا معنی اچھا کرنے والا جو بھی کام کرے اس میں اچھائی کا پہلو ہو اور یہ اچھائی اللہ کے پیارے بینمبر کی سنت کے ساتھ ہوتی ہے ہر کام کو سجا ڈالو نبی اسلام کے طریقے سے آپ کی سنت سے اور آپ کے عمل مبارک سے سنت کی جس جو سجو ہو سنت کی طلب ہو اور سنت کو اپنانے کا شوق اور ذوق ہو اللہ تعالیٰ یہ شوق بندے کے دل میں دیکھ لے تو اسے بھی تقوا کی سنت مل جاتی ہے ما کے بلدینخواہشب ذکر الما فصفر الروب ہیں وہ بھی متقی ہیں کہ جب ان سے کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی معصیت سرزد ہو جائے کوئی گناہ کر بیٹھے تو ذکر الماء فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فسٹفلو اور فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگتے اور توبہ کر لیتے یہ بھی طبا کی علامت ہے گناہوں کے تعلق سے کہ متقی لوگ گناہ نہیں کرتے اور گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کو ملتوی نہیں کرتے فوری توبہ کرنے والے یہ ان کے منحج کا حصہ بن جاتا ہے کہ توبہ کے معاملے کو ملتوی نہیں کرنی اور اللہ رب العزت اگر بندے کے دل سے اس کے اس منہج کو جان لے کہ بندے سے یا تو گناہ ہوتے ہی نہیں اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو یہ توبہ کا معاملہ لیٹ نہیں کرتا بلکہ فوراً توبہ کر لیتا ہے تو ایسا بندہ پھر اپنی زندگی میں ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جیسے ہی گناہ سرزد ہوا اللہ تعالی اس کے توبہ کے انتظار سے قبل ہی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا کہ بندے کا من واضح ہو چکا من حج معلوم ہو چکا یہ توبہ کو بھی نہیں کرتا صحیح بخاری کرتی ہے کی دلیل ہے ایک بندے سے گناہ ہو گیا اب وہ اللہ کے دروازے پہ دستخط دے رہا ہے بڑے الحاظ سے توبہ کر رہا ہے اور عمدہ ربر عزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اس بندے کو دیکھو ازن بتمبل ان نہ ہو رب یا گناہ کیا ہے اور اسے معلوم ہے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے میں نے اس کو معاف کر دی جلسے بعد دوبارہ گناہ ہو گیا وہی گناہ ہوگی جس کی توبہ کر چکے پھر اللہ تعالی کے درازے پر آ گیا پھر توبہ شروع کر دی اللہ پھر فرماتا تک دے گا اس بندے کو وہی گناہ دوبارہ کر بیٹھا اور فوراً توبہ کرنے پہنچ گیا گواہ رہو کہ میں نے اس کو معاف کر دی جلسے بعد پھر گنا ہوگی وہی گناہ ہوگی پھر توبہ کرنے پہنچ گیا اب کی بار اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس کا طریقہ یہ سامنے آ چکا ہے یہ گناہ کرتا ہی توبہ کر لیتا ہے اب تم گوار ہو کہ جب بھی یہ گناہ کرے گا میں اس کو معاف کر چکا ہوں کیونکہ اس کا منہج واضح ہو چکا یہ توبہ لیٹ نہیں کرتا توبہ کو ملتوی نہیں کرتا بلکہ فوراً توبہ کر لیتے اور یہ بھی اہم طبح ہے بلین اللہ, اللہ اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام گناہوں کو بخشنے والا رحمت الله ان اللہ جمی میرے ان بندوں سے کہ دو جو اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی کثرت کے ذریعے اللہ کی رحم سے مایوس نہیں ہونا بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اللہ بڑا غفور رکھے ہم تت کسی لمحے کسی مرحلے میں مایوسی کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دینے یہ قنوطیت کفر کی स्टेज تک پہنچ سکتی کو نوطیت نہ ہو مایوسی نہ ہو بلکہ پوری امید ہر وقت قائم ہو کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اس کا بخش کا انداز بھی بہت ہی آسان تیز اور انتہائی جلد بندے میں اگر اخلاص کی جھلک ہو توبہ کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس سے فوراً صلح کر لیتا ہے اور فوراً اس سے راضی ہو جاتا ہے جب نہ آدم لو بالا بخلو کا انانا سما فمستر تنی لا فرن نہ لگ اللہ ماکانہ من کبلا کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تم سے سچے دل سے استغفار کر لے استغفار کی سچائی تیرے دل میں موجود ہو مخلصانہ استغفار ہو چاہے وہ گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہوں میں ایک ہی بار کے استغفار سے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. کیونکہ یہ بھی منحج تقویٰ ہے کہ گناہ ہوا توبہ کو بلتوی نہیں کیا بلکہ فوری توبہ کرنے بیٹھ گیا اللہ تعالی ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے تو اس مقام پر تقوا کا ایک پروگرام دیا گیا ہے لائک متو کہ تم نے متقی کیسے بننا ہے اور تقویٰ کیسے کمانا ہے خلاصہ کلام یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خاتنگی ترسی ہو یا آسانی اور آسودگی ہو نمبر دو غصے کو پی جانے کی صلاحیت نمبر تین لوگوں کی خطائیں معاف کرنے کا جذبہ اور نمبر چار احسان اپنی عبادات میں ہر عمل میں حسن اور یہ حسن اللہ کے پیارے بیغمبر کی سنت سے قائم ہوتا ہے اتباع سنت ہر معاملے اور نمبر پانچ اللہ تعالی سے فوری توبہ کرنا اور توبہ کے معاملے کو ملتوی نہ کریں جیسے معصیت ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کا کھاتا اللہ کے سامنے کھول دے اور توبہ اور استفاد شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ ایسے بندوں کو ضرور معاف کر دوں گا اور ضرور انہیں بخش دوں گا منہ توبہ جن کے کردار سے واضح ہو چکے تو اگر یہ امور اپنا لیے جائیں بالخصوص رمضان کے روگوں کے ساتھ تو لال لن تتون متقی بن جاؤ گے اور تقبہ کمانے میں کامیاب ہو جاؤ گے جس کا پہلا فائدہ کیا ہے ان نامہ یا تخبر اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں قبول کر لیتا ہے جو متقی ہوتے ہیں جن کا تقوی واضح ہو چکا ہو ان کی نیکیاں قابل قبول ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے یقیناً ایک متقی انسان کا چہرہ اس مقام پر موجود ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ تقویٰ کما چکا اور تقویٰ اس کے منج کا حصہ بن چکا اب اللہ رب العزت اس کی تمام نیکیاں قبول کر لے گا یہ اس کی عظیم رحمت کی علامت ہے ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا قبول فرما دینا اس کی عظیم رحمت کی دلیل ہے ہم کہاں ہمارے عمل کہاں لیکن تقوی کی اساس اگر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے متقی بندوں کے اعمال یقیناً قبول کر لیں گے اور یہ قبولیت در حقیقت اللہ تعالی کی رحمت ہے نبی اسلام کا ارشاد مبارک لن یو خلاد عمل ہو جن اللہ برحمت اللہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو اس رحمت کے آثار کیا ہیں عمل کی قبولیت تمہارے عمل اس قابل نہیں ہے لیکن اگر تقویٰ کی اساس موجود ہے تو اللہ تعالی عمل قبول کر لیتا ہے اور یہ اس کی عظیم رحمت کی نشانی ہے تو اگر ہم اس رمضان کے اس مہینے میں تقوع کمانے میں کامیاب ہو جائیں متقی بننے میں کامیاب ہو جائیں تو یہاں ہماری تصویر موجود ہے کہ ان نمایت اقبال اللہ من المفقف اللہ رب العزت متفق انسانوں کی نیکیاں قبول کر لیتے اور یہ قبول کرنا اس کی رحمت ہے اور اس کی رحمت جنت کے داخلے کی بنیاد ہے تو اپنا چہرہ قرآن میں تلاش کرو کہاں نظر آتا ہے فی فکرو کو اس قرآن میں ہر بندے کی تصویر موجود ہے ہر بندے کا چہرہ اس قرآن میں موجود ہے ورق پلٹو اور اپنے آپ کو تلاش کرو تقویٰ کما لیا گیا کیونکہ متقی انسان کی نیکیاں ہی قابل قبول ہوتی ہیں اور اگر تقویٰ موجود نہیں ہے تو اعمال کی قبولیت ممکن نہیں ہے تو ان سارے امور کو اختیار کر کے محنت کر کے تقویٰ کما لیا گیا کہ نیکیاں قابل قبول ہو جائیں متقی انسان کیا کمال کا اس کا حشر ہوگا ورنہ لوگوں کا حشر بہت ہی مشکل معاملہ ہے بہت ہی سنگین معاملہ ہے یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ حشر کا منظر جب فرشتے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ما عبدنا کا حق عبادت ایک اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے جب فرشت قیامت کا چہرہ دیکھیں گے اور حشر کا منظر دیکھیں گے کائنات کی ٹوٹ پھوٹ دیکھیں گے سورج چاند ستاروں کا بے نور ہونا دیکھیں گے بڑے بڑے پہاڑوں کا روئی کے کالوں کی طرح اڑتے ہوئے دیکھیں گے یہ حشر ہے لوگوں کا حشر دیکھیں گے میدان معاشر کی طرف جانا دیکھیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے حالانکہ صدیوں اللہ کی عبادت کر چکے جہاں کبھی نافرمانی کا تصور نہیں ہے مگر اس محیب صورتحال کو دیکھ کر وہ بھی کہیں گے سبحان یا اللہ تو پاک ہے ماہبدنا کا حق عبادت ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے لہ جی بن یوم وہ نہیں دا اللہ یوم یہ حق رہوم القیام ایک انسان اگر پیدا ہوتے ہی اللہ کے لدا کی خاطر زمین پر چہرے کے بل گسیٹا جائے جیسے بلال حبشی کو گسیٹا گیا اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اور یہ گسیٹے جانے کا عمل مرتے دن تک قائم رہے پیدائش سے موت تک گھسیٹا جائے اور موت کے بڑھاپے میں ہو لحق رہو یوم الفیامت تو خیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیق جانے کا یقیناً یہ حشر کا موقع اور لوگوں کا حشر کے میدان میں جمع ہونا ایک محیط صورت حال ہے لیکن اگر طبہ موجود ہے تو ایک مطین سام کا حشر کیا ہے یوم نہ شرم متحقین ادھر جو ہمارے متقین بندے ہیں ان کا حشر اس طرح ہوگا ان کو رحمان کے سامنے وفد کی صورت میں پیش کیا جائے گا وفد شاہی مہمان کو بولتے ہیں جس کی جمع وفود متقی بندے جو ہیں یہ میدان معاشرے میں شاہی مہمان کے طور پر پیش ہوں گے بعد احادیث میں گھوڑوں کی سواریوں کا بھی دیکھ کر بڑے ایک عالیشان طریقے سے گوڑوں پر سوار ارض محشر کے طور رواں ہوں گے اور شاہی مہمان بن کر پیش ہوں گے ان کی تقریم اور ان کی عزت حشر کے عمل سے ہی شروع ہو جائے گی اللہ ان کو یہ تقریم اور عزت دے گا جس میں عمل کا حسن عقیدے کا حسن اور یہ ساری سارے محاسن موجود ہیں نبیر اظام کے دیر سے قیامت کا دن ہوگا میدان معشر انتہائی ایک کلفت کا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ پکارے گا آئندہ متحبو نے پہ میرے جلال کی خاطر میری, میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں جن کا یہ صافی عقیدہ ایمان کی غیرت کہ ان کی محبتوں کا محور اہل توحید تھے نہ کہ اہل شرک ان کے تعلقات کی بنیاد توحید و سنت تھی دین اور ایمان تھا نہ کہ مذلومہ مردود سیاست کی خاطر شرک و بدرت وہ لوگ کہاں ہیں جن کی محبتوں کا محور میری ذات تھی میرے لیے ذات تھی اللہ ان کو کھڑا ہونے کی توفیق دے گا ان کو دو اعزاز فوراً دے دیے جائیں گے لہم مناب الور من یحبت من نبی ب صدقون بہدا ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے اور اللہ اپنے قریب ان کو بٹھا دے گا انبیاء ان کو دیکھیں گے صدیقین ان کو دیکھیں گے شہداء انہیں دیکھیں گے اور رشک کریں گے کیسے بندے ہیں یہ؟ کیا ان کا طفوا ہے کس طرح انہوں نے صافی اور صحیح اور خالص عقیدہ اپنایا جو کہ طفوا کی سر فہرست بنیادی اور دوسرا اعلان یہ ہوگا ال یوم ذلی یوم اللہ دل اللہ دلی آج انہیں میں اپنے سائے میں لے لوں گا اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا یہ اہل تقویٰ کے لیے یہ دو اعزاز حشر کے میدان میں موجود ہوں گے اور تیسرا آپ نے سن لیا رحمان کے سامنے رحمان کے رو برو وفد کی صورت میں پیش ہوں گے ایک شاہی مہمان کی طرح رحمان کے مہمان کی طرح تو ایک میزبان اپنے مہمان کی کس قدر تکریم کرتا ہے ایک انسان کے اندر غیرت کا مادہ ہو رکھ رکھا ہو جانتا ہو وہ کس طرح مہمان کا اکرام کرتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر قدر دان کون ہو سکتا ہے تو یہ ایک متقی انسان کا حشر ہے جو کہ اس تقریم کے ساتھ ہوگا وفد کی صورت میں پیش ہوگا نور کے ممبر تیار ہوں گے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یہ تقوا کے نتائج ہیں لال رقم اس واحد مبارک میں تقویٰ کمانے کے سارے اسباب موجود ہیں آسانیاں موجود ہیں انہیں بروے کار لا کر تقوا کما جاؤ اور متقی بن جاؤ تقوی کی ایک اور جیت کے کے دن کے لیے رحمان کے سامنے وفد کی صورت میں پیش ہوں گے اور جو جو معاملہ آگے بڑھے گا ایک مرحلہ آئے گا پلے شراط کا جو جہنم کی پشت پر قائم ہوگا جہنم کتنی بڑی ہے اس سے اندازہ کر لو کہ یہ پلے شراط کتنا بڑا ہوگا یہ دنیا کا پل نہیں ہے بلکہ حد میں نہ صحیح و ادبت یہ تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوگا اور بال سے پڑھ کر باریک ہوگا اور جہاں تاریخی اور اندھیرا ہوگا اس پل سے گزرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان بھائی تو گزرنا تمام لوگوں نے عبداللہ بن روا رضی عنہ اپنی بیوی بی کی جھولی میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے اچانک رو پڑے بیوی بھی بی بی رو پڑی پوچھا تم کیوں رو ہو عرض کیا کیونکہ آپ رو رہے ہیں آپ میرے شوہر ہیں آپ کی خوشی میری خوشی ہے آپ کا رونا میرا رونا ہے ہمارے معاملے الگ نہیں ہے فرمایا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں مجھے قرآن کا یہ مقام یاد آ گیا اللہ رب العزت نے کھلے سے پر گزرنے کی صورت میں جہنم کے برود کی خبر سب کے لیے دی نبی ہو ولی ہو شہید ہو عالم ہو جاہل ہو نیک ہو بدگار سب میں گزرنا گزرنے کی خبر سب کے لیے ہے لیکن نجات کی خبر سب کے لیے نہیں ہے داخلہ سب کا ہوگا लेकिन सब निकल नहीं لیکن سب نکل نہیں پائیں گے سمند نیند پھر ہم نجات دیں گے نکال لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تفوا کما لی ہے متقی بن گئے ونظر اور جو ظالم ہوں گے بدگار ہوں گے انہیں گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دیں گے اور پھینک دیں گے یہاں بھی تقوی کی کامیابی ہے تقوی کی جیت ہے لعلکم نقم تعلق تھا تو اس ماہ مبارک میں تقوی کما جاؤ متقی بننے میں کامیاب ہو جاؤ یہ سارے فائدے تقوی کے لیے دیکھو پھر تمہیں اپنی چہرہ اپنا چہرہ کہاں کہاں دکھائی دے رہے میدان محشر کی تقریر گھوڑوں پر سوار ہو کے وقت کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا جب کہ زیامت کے دن ایک بڑی خلقت ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگی سیاہ چہرے ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے پاؤں کے بل نہیں چلیں گے اپنے سروں کے بل چلیں گے کیا ان کے جرائم ہوں گے کیا ان کی معصیتیں ہوں گی کتنا بھی منہن تغوا سے دور ہوں گے کہ سر کے بل گھسٹتے ہوئے چلیں گے ہر جگہ جائیں گے لیکن وہاں ایک متقی انسان کی تقریب ہے گھوڑے پر سوار شاہی مہمان کے طور پہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہے بلا اللہ تخوا کما جاؤ ایام و محدودہ چند ہی دن تو ہیں محنت کر جاؤ اور وہ سب تمام مناہ اور راستے جو بندے کو منحجے تقوا پر قائم کرتے ہیں وہ حاصل کر لو تاکہ تم متقی بن جاؤ اور یہ تقوہ کل تمہارے کام آئے انجام کار کیا ہے تل کر جنت الوری منکانہ تقی انجام کار یہ جنت یہی یہ جنت ہے جس کا ذکر بار بار ہوا و حدیث میں ہوا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنا دیں گے صرف ان بندوں کو من منقانہ تقیہ جو متفد ہے جو تقویٰ کما گئے جو زندگی میں اپنی محنتوں کے ذریعے تقویٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہی تو وہ جنت سامنے موجود ہے آج ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے اپنے متفقی بندوں کو لاء اللہ تو یہ عمل اس لیے تمہیں دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ ان امور کو اپنا کر جو تقوی کے اصول میں معاون ہو سکتے ہیں روزہ اللہ کے کی لدا کے لیے ہو یہ فاقہ اور پیاس کا برداشت کرنا اللہ کی راہ میں ہو ایک راز بنا کر رکھے مسلسل قرآن پڑھتا رہے یہ بھی تقوی ہے عین تقوی ہے راتوں کا احیاء کرے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور موقع ب موقع اپنا مال خرچ کرتا رہے یہ صحافت کا مہینہ انفاق کا مہینہ ہے اور یہ سارے امور جو ہیں یہ تقویٰ کے حصول میں تمہارے لیے معاون ہوں گئی اور تقوعہ حاصل ہو گیا دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر ہومین تخلّہ جو کفر ان ہو سجیات بجور دمدہ اجرا جو تخوا اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے دنیا کی یہ نوید اور بشارت سن لینی چاہیے ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور بڑا اجر عطا فرما دیں گے اللہ اس اجر کو بڑا کہہ رہا ہے کتنا بڑا وہ اجر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بڑا قرار دے رہا ہے تو وہ ذات بڑی ذات اللہ اکبر سب سے بڑی ذات جب اجر دے گا اجر دینے پر آئے گا یقین یقیناً اجر عظیم ہوگا اور اس اجر کا تعلق بڑا گہرا روزے کے ساتھ بھی ہے سی وہ اجسی بھی یادا طعام ہو وہ شراب ہو بشہب روزہ میرے لیے اس کا اجر میں دوں گا بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے اپنے شہباد نفس کو چھوڑتا ہے تو اس کا ادر میں عطا فرماؤں گا اجرا جو متقی بندے ہیں ان کا اجر بہت بڑا ہے جس کو اللہ بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا اللہ جس کو عطا فرمانے کا فائدہ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ مرائقہ بھی نہیں جانتے کہ روزے کا اجر کیا ہے تو کتنا بڑا وہ اجر ہوگا کتنا بڑا وہ خواب ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے متقی بندوں کی گناہوں کو معاف کر دے گا اور بڑا اجر عطا رما گا اور یہ دونوں چیزیں جنت کے داخلے کی تمہید ہے گناہوں کی بخشش بھی جنت کے داخلے کی تمہید ہے گناہ اگر ایک بھی قائم اور موجود ہے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا بخشوانا ضروری ہے اور اجر تاکہ جنت کے اندر دراجات گناہ حاصل ہو جائیں گناہوں سے پاک صاف ہو جانا جنت کے داخلے کی تمہید ہے اور پھر عمل اور عمل کے اجر جنت کے دراجات کی تمہید ہوں گے اور وہ انسان قیامت کے دن رفعتوں کے منازل طے کرتا جائے گا یقیناً یہ طبا کے دہی نے منت ہے یادین خودی بلکم ایمان والو خبردار تم پہ روزے فرض کر دیے گئے اس کی فرضیت کو جان لو روزوں کی فرضیت کو پہچان لو تمہارا حتمی آرڈر ہے قطبی آڈر ہے تم پر یہ فرض کر دیے گئے ہیں جان لو اور مان لو تو پھر آگے پیار پر انداز شروع ہو جاتا ہے کما کلطی بادین من کو صرف تم ہی نہیں تم سے قبل بھی ساری امتوں پر فرض کیے گئے تھے اللہ تعالی نے یہ فریضہ ہر امت کے لیے تھا بھی اس بات کی دیک بڑا اہم فریضہ ہے ہر قوم کو دیا گیا ہر امت کو دیا گیا اسرا تخوا تھا کہ تم متقی بن جاؤ اور منج جا تخوہ بھی ہر قوم کو دیا گیا وارکتم سعین اللہ دین اردو کتاب میں قبل یا کو تم سے قبل جس جس قوم کو ہم نے شریعت دی کتاب دی اپنا دین تھا فرمایا اس, اس قوم کو اور تمہیں بھی ایک ہی بسیت کر رہے ہیں اتنا قبا تخوا اختیار کر لو اللہ سے ڈر جاؤ تو لال تنخون یہ مقصد سون ہے تقوی اگر حاصل ہو گیا اس تھوڑی سی محنت کے سبب سے یہ سارے فائدے تم سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤ گے گناہوں کی بخشش اجر عظیم معشر کا آسان ہونا تقریم نور کے نمبروں پر بٹھائے, بٹھائے جانا رحمان پر وفد کی صورت میں پیش ہونا پلے سے رات سے تیزی سے گزر جانا اور پھر ساتھ ساتھ جنت کی وراثت جس کا اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ سے وعدہ فرمارے کے نور اظمر اعباز من کرانا تقیہ ہم جنت کے وارث بنا ہیں کہ ان بندوں کو جن کے اندر تقوہ پرہیز گاری آ جو تقوہ کمانے میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزائے کے اندر ہر عزت محدود سے ایام کو حق ادا کرنے کی توفیق دیتے یا اللہ اپنی عبادت کا ذوق و شوق پیدا فرماتے اخلاص عطا فرماتے اور وہ تقوی عطا فرماتے جو تیرے لدا کا موجب ہے وہ تقوی عطا فرماتے جو گناہوں کی بخش کا باعث ہے وہ تقوی تخواطا فرمادے جو اعمال صالح کی قبولیت کا اصل محرک ہے اور وہ تقوی تقوا طافرمادے جس تقوی کے نتیجے میں قیامت کے دن ہم تقریم کے مستحق ہو ہم تیرے رو برو وفد کی صورت میں پیش ہو اکول ہاتھا بس صفر اللہ باہر